بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 23 میں خوش آمدید کہتا ہوں اس لیکچر کا ٹائٹل ہے ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ ٹوٹل سے کیا مطلب ہے اگر آپ یاد کریں آپ کو جو ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کا میں نے پہلا لیکچر دیا تھا اس میں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ یا ٹوٹل کوالٹی کنٹرول کی بھی آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی تھی اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ سلائیڈ دکھانے کا سگنیفیکنس کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا جب ہم ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ اس سلائیڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سارے کے سارے کمپنی کے لوگ انوالو ہوتے ہیں نہ صرف وہ سارے مل کے کنٹینیوسلی اور ایک دوسرے کا سپورٹیو طریقے سے کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کامیاب کوشش اس لیے کہ ناکام کوشش بھی تو کوشش ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اور آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو کنٹینیوسلی کرنا ہے اٹس ناٹ لائک اے ون ٹائم شارٹ کہ آپ نے ایک دفعہ کیا اور کر کے چھوڑ دیا یہ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ یا ٹوٹل کوالٹی کنٹرول تو جب ہم ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے اس کی بات کرتے ہیں تو تب ڈیٹا کوالٹی اور ڈیٹا کے ریفرنس سے اس کی کیپچرنگ کے ریفرنس سے اس کی کسٹوڈین شپ کے ریفرنس سے سارے کے سارے اسپیکٹس میں سارے کے سارے ایکسپیکٹس کے اندر جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں ان سب نے مل کے ڈیٹا کی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے پروسیسز کو امپروو کرنا ہے اور اس کو کنٹینیوسلی کرنا ہے تب یہ ٹی ڈی کیو ایم بنے گا یا ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں آپ کو اس کے بعد ہم لیکچر کی ڈیٹیل میں جائیں گے شروع کریں گے اس اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں آپ کو مختصر طور پہ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جی ساتھیوں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ان کی میکسیمم کیپیسٹی ہوتی ہے یا جو ان کا فل پوٹینشل ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنتا تو صحیح طریقے سے ہے اس پہ کافی ڈیٹیل میں شاید ہم لیکچرز کریں گے دو لیکچرز تقریباً ضرورت کے مطابق کہ کیا سٹیپس ہیں وہ پروسیس کیا ہیں جن سے گزر کے ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس بنتا ہے اس میں ہارڈ ویئر انوالو ہوتا ہے اس میں سافٹ ویئر انوالو ہوتا ہے اس میں لوگ کنسلٹنٹس انوالو ہوتے ہیں اور ڈیٹا ویئر ہاؤس کنسٹرکٹ صحیح ہو جاتا ہے ڈیمینشنل ماڈلنگ ہوتی ہے انڈیکسنگ ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے ای ٹی ایل ہوتی ہے آپ اب سب کچھ ماشاءاللہ جان چکے ہیں اس کے باوجود جو ڈیٹا ویئر ہاؤزز ہوتے ہیں وہ اپنی فل پوٹینشیل ڈلیور نہیں کر پاتے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کہتے ہیں یو یا یوزر Acceptance ٹیسٹنگ تو جو لوگ ڈیٹا بیراؤز بناتے ہیں وہ یو اے کرتے ہیں آف کورس اس میں ڈیٹا کوالٹی کا بڑا اہم انصر ہے اور وہ جو ڈیٹا کوالٹی ہے اس کو اوپر لا کے مینٹین کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ون ٹائم جاب تھا ڈیٹا کی کوالٹی سیٹ کی یوزر سے ایکسپٹ کرایا دین اٹس اوور اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے آپ کو نیا کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈیٹا کی کوالٹی ہے یہ بھی آپ کے کانٹریکٹ کا حصہ ہوتی ہے جو اگر آپ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کریٹ کرتی ہے اسٹیبلش کرتی ہے ڈپلوائے کرتی ہے تو جو ڈیٹا اس کے اندر جانا ہے اس کی کوالٹی بھی جو آپ کا اینڈ یوزر ہے اسپیسیفک کوالٹی آپ سے مانگے گا کہ مجھے اس کوالٹی کا ڈیٹا چاہیے اور اس کوالٹی کے ڈیٹا کو اسٹیبلش کیسے کیا جائے گا کوانٹیفائی کیسے کیا جائے گا وہ ہم پچھلے لیکچر میں خاصی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں تو اگر تو اس کو چھوڑ دیا گیا ایک دفعہ ڈیٹا کی کوالٹی سیٹ کر کے پرٹیکولر لیول پہ لا کے تب تو وہ ویئر ہاؤس فل پوٹینشیل میں پرفارمنس نہیں دے سکے گا اس لیے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے یہ ایک لگاتار پروسیس ہے اور ڈیٹا کوالٹی کو لگاتار آپ نے امپروو کرتے رہنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈیٹا کو لے کے پالش کر رہے ہیں اسی کو چمکا رہے ہیں یہ مطلب نہیں اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ویئر میں ڈیٹا باہر سے آ رہا ہے اور آتا رہے گا اس ڈیٹا کی بھی تو کوالٹی آپ نے صحیح رکھنی ہے ایز پر دا اسٹینڈرڈس اس کے ساتھ یہ کام کرتے رہنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم مزید ڈیٹیل میں اس کی جاتے ہیں آئیے میرے ساتھ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بغیر بات نہیں بنے گی اب ہم ڈیٹیل سے اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈیٹا quality مینجمنٹ پروسیس اس کا کیا مطلب ہے ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے مختلف حصے ہیں کمپوننٹس ہیں کچھ لوگ شاید جتنے میں آپ کو کامپونٹس بتانے لگا ہوں اس سے کم کامپوننٹس کے بارے میں بات کریں کچھ شاید اس سے زیادہ کامپونیٹس کے بارے میں بات کریں لیکن مور اور لیس کنسیپٹ سب کا ایک ہی ہوتا ہے جو ویریشن ہے وہ ڈپلائمنٹ کے حساب سے ویری کرتی ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے ویری کرتی ہے لیکن ایک بات پہ سب لوگ اگری کرتے ہیں کہ یہ ایک آن گوئنگ اور کنٹینیوس پروسیس ہے تو جو ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ پروسیس میں آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے تو میں آپ کو ایک ڈائیگرام کی شکل میں سکرین پہ دکھاؤں گا جس کے کہ چار کمپونیٹس ہیں اس کے بعد ہم ہر کمپونیٹ کو لے کے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے تو آپ ایک نظر سکرین پہ ڈالیے گا اسٹیبلش ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ انوائرمنٹ پہلے تو وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے اسکوپ ڈیٹا کوالٹی پروجیکٹس اینڈ ڈیولپ امپلیمنٹیشن پلانس کہ جو آپ نے پروجیکٹس کرنے ہیں ان کا اسکوپ ڈیفائن کریں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور اس کی امپلیمنٹیشن پلانس بنائیں ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اس کو انالائز کرنا ہے اور اس کے باقی ڈیٹیل جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کو ایویلیویٹ کریں گے تو یہ موٹا موٹا میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے پروسیسز ہیں اور کیسے انٹیگریٹ ہوتے ہیں آپ ان کو باری باری ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اسٹیبلش دا انوائرمنٹ ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ پروسیس اسٹیبلش انوائرمنٹ اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں میں آپ کو جب آپ ایک پروجیکٹ ایسا اسٹارٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے تو اس میں مختلف لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں اس میں انفارمیشن سسٹم اسپیشلسٹ انوالو ہوتے ہیں اس میں پروجیکٹ مینیجرز انوالو ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں جو کہ کسٹوڈین ہیں لیگسی سسٹم کے ڈیٹا کے اس میں مختلف لوگ اس میں انوالو ہیں مطلب ہے کہ یہ کافی لوگوں کی ایک اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے تبھی تو یہ کام چل سکتا ہے آگے اب جو لوگ انفارمیشن سسٹم کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ ڈیٹا کوالٹی کی جو پرابلمس ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں اور ان کا سورس کیا ہے جو لوگ ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے یا جو لوگ اس کے کسٹوڈین تھے جو لیگیسی سسٹم کو لوگ چلا رہے تھے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈیٹا کوالٹی کی پرابلمس کیسے ہیں اور کس طرح سے ان کو آئیڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان پرابلمس کو ریزالو کرنے کے کیا طریقے ہیں وہ کیا پروسیجرز ہو سکتے ہیں وہ کیا پروسیسز ہو سکتے ہیں جن سے ان کو قابو پایا جا سکتا ہے اور آف کورس جب بہت سارے لوگ مختلف ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ڈیٹا کوالٹی پروجیکٹ مینیجر بھی تو ہوگا اب یہ جو مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ ہیں ان سب نے ایک ساتھ کام کرنا ہے ایک ساتھ کام کرنا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ یہ لوگ نہ صرف آپس میں کام کر سکیں بلکہ یہ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کر سکیں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں اور ایک دوسرے پہ اعتبار کریں اور مل کے کام کریں تو جب آپ ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو کرٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے لوگوں کے آپس میں تعلق اسٹیبلش کرنا اور ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ وہ مل کے کام کر سکیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ جی ساتھی اگلا پوائنٹ کیا ہے سکوپ پروجیکٹس اینڈ پلانس اس میں میں جو پوائنٹس آپ کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا پہلے میں آپ کو سکرین پہ ایک نظر دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے پہلا تو اس میں ہے جی ٹاسک سمری اس کے بعد ٹاسک ڈسکرپشن پھر پروجیکٹ کی اپروچ پھر اسکیجل اور پھر ریسورسز تو میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کچھ میں پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں جب ہم ٹاسک سمری کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ پروجیکٹ کے گولز کیا ہیں سکوپ کیا ہوگا کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی جب ہم ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ پروجیکٹ سٹارٹ کب ہوگا کون سے مائل سٹونز ہیں کب کیا چیز ڈیلیور ہوگی وغیرہ وغیرہ اور آف کورس یہ سارا کام کرنے کے لیے ریسورسز بھی تو چاہیے ہیں وہ ریسورسز کیا ہیں وہ ریسورسز ہارڈ ویئر کے ہو سکتے ہیں وہ ریسورسز سافٹ ویئر کے ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو ٹریول بھی کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو لوگ چاہیے ہیں ان کے مین آور چاہیے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم نے ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کی بات کی تو پہلے سٹیپ میں سارے لوگوں کو انوالو کیا جو کہ اس جن کا اس سے تعلق ہے اس کے بعد ہم نے ان انگریڈینٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر جن میں کمی بیشی ہو تو ڈیٹا کوالٹی افیکٹ ہو سکتی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ کو صحیح تعداد میں لوگ نہیں ملتے اگر رائٹ سافٹ ویئر نہیں ملتا میری بات سمجھ رہے ہیں صرف کوئی کلیننگ کے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں کوئی ای ٹی ایل کے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا بی ایس این کے اندر بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ کے اندر کوئی اس طرح کے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں اگر وہ سافٹ ویئر نہیں ہے تو جو آپ کی ٹوٹل پکچر ہے اس میں جو چیزیں فٹ ہونی چاہیے تھیں وہ چیزیں پوری نہیں ہیں جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی تو ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کیسے آئے گی وہ نہیں آ سکتی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اب میں اگلے پوائنٹ کے بارے میں چلتا ہوں امپلیمنٹ پروجیکٹس امپلیمنٹ پروجیکٹ کے بارے میں جو سب ڈیٹیلس ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں امپلیمنٹ ڈیٹا کوالٹی پروجیکٹس اس میں ہے ڈیفائن میجر اینالائز اینڈ امپروو ڈیفائن میں کیا چیزیں ہیں جی آئیڈینٹیفائی کریں فنکشنل پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو ڈیٹا کوالٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کون سی ریکوائرمنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ کون سے میٹرکس ہوں گے جن کو استعمال کر کے ڈیٹا کوالٹی کو آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے یہ میٹرکس کون سے ہوں گے آپ یاد کریں جو میں نے آپ کو اس سے پچھلا لیکچر کرایا تھا اس میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے ان میٹرکس کی بات کی تھی ایک نظر پھر اسکرین پہ ڈالیں اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں میجر کنفرمنس ٹو کرنٹ بزنس رولس یہ میجرمنٹ میں آئے گا میجر کا کیا مطلب ہے جب شروع کے جو لیکچر تھا ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کا اس میں جب آپ کو میں نے بتایا تھا तो کیا ہوتی ہے تو کوالٹی یہ ہوتی ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے how کلوزلی اٹ کنفرمس ٹو واٹ واز کنفرمنس یہ بات ہے دس از میجرنگ اور یاد رکھیں واٹ یو میجر یو تو یہ میرے ایک استاد کا کال ہے تو میجر کرنا بہت ضروری ہے جب ہم انالائز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے اس ٹوٹل پکچر کے اندر کہ جس مقصد کے لیے یا جو گولس سامنے رکھ کے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کوالٹی کے اوپر آپ اتنا زور دے رہے ہیں کیا وہ جو آبجیکٹوس تھے کیا وہ جو گولز تھے وہ حاصل ہوئے ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں اور آخری پوائنٹ جس پہ آپ ایک نظر ڈالیں سکرین کے اوپر وہ پوائنٹ کیا ہے امپروو امپروو کریں پرائرٹائز کریں پرائرٹیز سیٹ کریں کہ آپ نے کیا چیزیں امپروو کرنی ہیں آپ نے پروسیسز امپروو کرنے ہیں یا آپ نے کوئی پالیسیز امپروو کرنی ہیں یا کچھ اور چیزیں امپروو کرنی ہیں یہ سارے جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہے اس کا ایک اہم کمپوننٹ ہے یہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اس کے چوتھے کمپوننٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایویلیویٹ میتھڈس ایویلیویٹ میتھڈس کی جو ڈیٹیل ہیں میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں جو ہم جب میتھڈس کو ایویلیٹ کریں گے تو اس میں مختلف اس کے اسپیکٹس ہیں ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میتھڈ تھا اس کو آپ ماڈیفائی کر دیں یہ کیسے پتہ چلا آپ کو جب تک آپ میتھڈ کو ایویلیویٹ نہیں کریں گے آپ کیسے جانیں گے کہ اس کو کچھ ماڈیفکیشن کی ضرورت تھی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میتھڈس کو ریجونیٹ کرنا ہے مطلب کہنے کا کہ یہ ہے یہ میتھڈ تو ٹھیک ہے یہ میتھڈ ہیں لیکن ان کو اور زیادہ آپ اس میں جان ڈالیں اس کے اندر تاکہ یہ زیادہ افیکٹولی ان کو فالو کیا جا سکے اور آف کورس آپ کافی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں اور یہ جو ساری ڈیٹیل میں آپ جائیں گے یہ جو سارا کچھ کریں گے یہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے کریں گے اس میں سارے لوگ کون سے ہیں اس میں انفارمیشن سسٹم اسپیشلسٹ ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جن کا لیگیسی سسٹم سے تعلق ہے اس میں پروجیکٹ مینیجرز ہیں یہ سب لوگ مل کے ان ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کریں گے اور اس میں پھر وہ ریکمنڈیشنس بھی دیں گے میری بات سمجھ رہے ہیں اب یہ جو ساری ریکمنڈیشنس اور یہ سارا کچھ جائے گا اس کی بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ جی جو انوائرمنٹ تھی اس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا اور یہ سائیکل کنٹینیوسلی چلتا رہے گا یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ چیز کو کر کے چھوڑ دیا دس از این آن گوئنگ پروسیس اگر آپ کو یاد ہو جب ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کی تھی وہاں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ دس از این آن گوئنگ پروسیس نہ صرف یہ آن گوئنگ پروسیس ہے بلکہ کمپنی کے سارے لوگ مل کے اس کو اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہم نے ایگزیکٹلی exactly یہاں پہ یہی چیز کی ہے اب ہم اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں دا ہاؤز آف کوالٹی یہ جو ہاؤز آف کوالٹی ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو ہاؤز آف کوالٹی ہے یہ ڈیٹا کے ریفرنس سے کیسے بنتا ہے میں نے اگر آپ یاد کریں تو شاید پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو کوالٹی کے ریفرنس یہ بتایا تھا کہ ہم مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں میں کچھ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں میرے ساتھ آئیے تو جی ساتھیوں میں آپ کو بتا رہا تھا ہاؤز آف کوالٹی کے بارے میں اور ہاؤز آف کوالٹی کے ریفرنس سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مینوفیکچرنگ کے ریفرنس سے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کوالٹی کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے ہم نے ایسا کیوں کیا جو ہاؤز آف کوالٹی کے روٹس ہیں یہ جاتی ہیں 1972 میں جب مٹس بشی شپ یارڈ نے جاپان کے شہر کوبے میں یہ کچھ سوچا اور یہ اس پہ عمل بھی کیا کہ جو پروڈکٹ بنا دے ہیں جو پروڈکٹ بنائیں گے اور جو کسٹمر ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپس میں میچ کیسے کیا جائے اس کو میچ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹیکنیک ڈیولپ کی جس کو کہتے ہیں ہاؤز آف کوالٹی ان کے ذہن میں کچھ رسک تھے اور وہ یہ سوچتے تھے جو اس ٹیکنیک کے ڈیولپر ہیں کہ وہ رسک جو ہیں اس کو کم کیا جائے وہ دو رسک ان کے ذہن میں تھے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے غور سے سنیے گا پہلا رسک تو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پروڈکٹ وہ بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ جو کسٹمر چاہتا ہے اس سے میچ نہ کرے جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ سے اس کا مس میچ ہو جائے ایک رسک یہ تھا کہ اس کو وہ منیمائز کرنا چاہتے تھے اب اگر وہ بہت زیادہ کسٹمر اورینٹیڈ ہو جائیں گے تو اس میں خطرہ کیا ہے اس میں آبویس خطرہ ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ جو پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ ایکچول اسپیکس سے دور نہ ہو جائیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اس میں ایک بیلنس ٹرائی کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسٹمر کھینچ کے پروڈکٹ کو اتنا دور لے جائے کہ ایکچول سپیکس خراب ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ پروڈکٹ اتنی اسٹرانگ ہو کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو پش کر دے اور وہ کم ہو جائے آپ میری بات سمجھیں اس کو انہوں نے کس طرح ہینڈل کیا اس کو انہوں نے اس طرح ہینڈل کیا کہ جو کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو ور بے ویسے کا ویسے انہوں نے نوٹ کر دیا اور اس کو ریکارڈ کر لیا اور جو پروڈکٹ کی سپیکس تھیں ان کو انہوں نے دیکھا ان دا کانٹیکسٹ آف دا پروسیسز اور ان کو کورسپونڈنگلی ٹرانسفارم کیا اور اس ساری چیز کو یعنی کہ جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی اور جو پروڈکٹ کی سپیکس تھی ان کو انہوں نے ایک ٹیبلر فارم میں ریکارڈ کر لیا اور وہ جو ٹیبلر فارم تھی وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو پھر یقیناً سمجھ آئے گا کہ ہاؤز اف کوالٹی کا کیا مطلب ہے میرے ساتھ آئیے جی ساتھیو تو ہم اس ٹیبلر فارم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ چیز کیسی ہے تو آپ ایک نظر ذرا سکرین پہ ڈالیں میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں یہ ٹیبلر فام جو آپ کے سامنے آ چکی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک کسٹمر ریکوائرمنٹس ہے جو کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو ٹاپ لیفٹ کارنر میں اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل ڈیزائن ریکوائرمنٹس ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک جگہ مل جاتی ہیں آپس میں جس کو کہ انٹر ریلیشن شپ میٹرکس کہا گیا ہے یہاں دونوں چیزیں مل رہی ہیں آ کے اور اس کے بعد آف کورس ایک ٹیکنیکل کو ریلیشن میٹرکس بھی ہے یعنی کہ ان سب کا آپس میں تعلق کیا ہے اس کے اور بھی بہت سے اسپیکٹس ہیں میں سارے اسپیکٹس آپ کو نہیں دکھا رہا بتا بھی نہیں رہا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن امید ہے کہ اس شکل کو دیکھ کے آپ کو یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ اس کو ہاؤس کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل ایک گھر سے ملتی جلتی ہے افکورس پاکستان میں زیادہ تر ایسے گھر نہیں ہوتے جن کی نوکیلی چھتیں ہوں لیکن میری بات اب سمجھ چکے ہیں تو اب یہ بات تو تھی یہ تو مینوفیکچرنگ کے ریفرنس سے تھی 1972 میں یہ ڈیٹا کا اس میں ذکر کہاں سے آ گیا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں دا ہاؤز آف کوالٹی ڈیٹا ماڈل یہ تقریبا 1988 کی بات ہے کہ جب ہاؤز آف کوالٹی کے جو کانسیپٹس تھے ان کو ڈیٹا کے کانٹیکسٹ میں بھی استعمال کیا گیا ظاہر ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی تو استعمال نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھاتا ہوں آپ کو تو اس کی ڈیٹیل ساتھیوں کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں چند چیزوں کو سپیسیفائی کیا گیا وہ چیزیں کیا تھیں وہ چیزیں ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا کی ٹالرنس ہے اور وہ اپلیکیشنز ہیں ڈیٹا کی ٹالرنس کا کیا مطلب ہے ڈیٹا کی ٹالرنس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ڈیٹا کی میجرمنٹ کو کوانٹیفائی کرنے کے میٹرکس ہیں جو کہ ریشو کے شکل میں بھی ہیں جو منیمم میکسیمم کے شکل میں بھی ہیں تو ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں یہ میٹرکس اس کوالٹی کا چاہیے نائنٹی فائیو یا کچھ اور نمبر تو اس سب چیز کو کیسے ٹائی ٹوگیدر کیا جاتا ہے پہلے تو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر کون سی چیزوں کو ہم ایز ڈیٹا لے کے جائیں گے آپ بات سمجھے پھر یہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا ویئر کے اوپر آپ کون سی اپلیکیشنس چلائیں گے یا کس طریقے سے آپ ڈسیجن میکنگ میں ان کو استعمال کریں گے یا آپ کو کون کون سے ڈسیجنس اس کے اوپر لینے ہوں گے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا میں جب ویئر ہاؤس میں ad hoc ہوتی ہے لیکن آف course ڈیٹا ویئر ہاؤس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جیسے کہ ایچ آر کا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیلز خاصی بتا چکا ہوں تو ہم ان کے ریفرنس اپلیکیشنس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے آپ نے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ڈیٹا کی ٹالرینسز کیا ہوں گی کہ جس ڈیٹا کو آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لے کے جانا ہے اس کو استعمال کر کے جو ایپلیکیشنز آپ نے اسٹیبلش کی ہیں ان کو رن کر سکتے ہیں ان سے جواب نکال سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب اگر آپ بزنس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ میں ایز سمبڈی ہوز رننگ اور آپریٹنگ اے ڈیٹا ویئر ہاؤس مجھے ڈیٹا اس کوالٹی کا ڈیٹا چاہیے اگر مجھے اس کوالٹی کا ڈیٹا نہیں ملتا تو میری جو ایپلیکیشن ہے وہ اس کوالٹی کا رزلٹ نہیں نکال سکتی اگر میں یہ ازیوم کروں کہ میرے پاس ڈیٹا اس کوالٹی کا ہے جس کا ہونا چاہیے تھا لیکن اصل میں نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اس لیے کہ ریزلٹس کی کوالٹی ول اٹ اسپیک فار اٹ سیلف کہ وہ صحیح نہیں ہے یہ بات سمجھ آپ کو یہ یعنی کہ بات میں ہم نے کیا کیا ہم نے ان تین چیزوں کو لے کے آئے جس کو استعمال کر کے ہاؤز آف کوالٹی ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیٹا بنایا جاتا ہے یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے اس میں آگے کیا چیزیں ہیں واٹ از نیکسٹ میں وہ بتاتا ہوں آپ کو جی ساتھیو تو آگے کیا ہے دا ہاؤز آف کوالٹی ڈیٹا ماڈل نیکسٹ اسٹیپ اب ذرا بات زیادہ یہاں پہ دلچسپ ہو جاتی ہے یعنی دلچسپ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ ایک تو پہلے if دین اینالسس کا آنسر آتا ہے ایف دین اینالسس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اف دس از دا کوالٹی آف دا ڈیٹا وچ از ان دا ویئر ہاؤس سے سرٹن میٹرک دین دا ویلیو آف دا ریزلٹ اور دا ڈیسیژ اور دا اماؤنٹ آف منی دیٹ کین بی میڈ آؤٹ آف دیٹ ڈیٹا اس سے وائی روپیز یا وائی ملینز آف روپیز یا وٹ میری بات سمجھائی آپ کو جب ایکس پرسینٹ ڈیٹا کوالٹی ہے تو وائی ملینز آف روپیز کے ورتھ آپ ڈسیزن میکنگ کر سکتے ہیں اتنے پیسے بھی بنا سکتے ہیں جب ڈیٹا کی کوالٹی ایکس پرسینٹ سے بڑھ کے ٹو ایکس پرسینٹ ہو جاتی ہے تب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو سے تھری وائی ملینز آف روپیز بنا کے دے سکتا ہوں میری صرف فار ایگزامپل ہم ایج کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں اگر ایج کی ایکوریسی بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میری جو کسٹمر ریٹینشن ہے میں اس کو زیادہ بہتر کر سکوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایکس سے ٹو ایکس پرسینٹ ہوا ایکس پرسینٹ سے ٹو ایکس پرسینٹ ڈیٹا کوالٹی ہوئی تو جو ریونیو جنریشن کی کیپیسٹی وہ کیسے بڑھ گئی وہ اس طرح بڑھ گئی کہ جو ماڈل استعمال ہو کی ایکوریسی میں ہو جب ماڈل کی ایکوریسی میں اضافہ ہوا تو اف کورس میں زیادہ بہتر طور پہ اپنے کسٹمرس کو جان سکتا ہوں آپ کو یہ میری بات سمجھ رہی ہے اس کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں بہت سارے اینگلس ہیں اس کا ایک اور اینگل ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے ڈیٹا کی کوالٹی نائنٹی پرسینٹ ہے تو کیا میں ڈیٹا کوالٹی کو نائنٹی فائیو پرسینٹ پہ لے کے جاؤں افکورس میں جو ٹالرنس رکھی تھی اس کے ریفرنس بھی تو دیکھوں بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 90 سے نائنٹی فائیو ڈیٹا کوالٹی کو امپروو کرنے کی ایک کاسٹ ہے کیا اتنا پیسہ خرج کر کے یا اتنی کاسٹ بیر کر کے جو ریزلٹس آئیں گے از اٹ ورتھ اٹ کیا ڈیٹا کوالٹی کی امپروو کرنے کی جو بزنس ویلیو ہے از اٹ ورتھ اٹ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بعد ایک دو پوائنٹس اور میں آپ کو بتاتا ہوں بات اور کلیئر ہوگی پوائنٹ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر ڈیٹا کی کوالٹی 98% ایٹ پرسینٹ ہے ٹھیک ہے جی تو کیا ڈیٹا کی کوالٹی کو ہنڈریڈ پرسینٹ بنایا جائے میرا تو خیال ہے بالکل نہیں بنانا چاہیے اس لیے کیوں نہیں بنانا چاہیے یاد کریں آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں ایک ڈائگرام بھی دکھائی تھی کہ آفٹر سرٹن پوائنٹ اگر آپ ڈیٹا کو کرتے ہیں دی of آف امپروونگ دیٹا کوالٹی انکریز ایکسپینشیلی بہت زیادہ کاسٹ چاہیے بہت زیادہ خرچ آتا ہے اس لیے اگر already data quality 98% ہے تو ہنڈریڈ لے کے نہیں جانا اس لیے کہ اس کا بزنس بینیفٹ نہیں ہے اور کافی چانس ہے کہ جو ڈیٹا کوالٹی کی ٹالرنس ہوگی وہ 100% پرسینٹ شاید نہ بھی ہو ایک اور بات اس میں سمجھنے والی ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر ڈیٹا کوالٹی 95% ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو کیا 97% لے کے جایا جائے 97% سیون tolerance ٹالرنس کی ریکوائرمنٹ تھی اگر آپ کی سے دس میں سے آٹھ اپلیکیشنز ایسی ہیں جو کہ 95% فائیو ٹالرنس کے ساتھ کام کر سکتی ہیں دس میں سے ساتھ یا آٹھ جو بھی ایک نمبر ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 95% فائیو پرسینٹ سے نائنٹی سیون پرسینٹ جو ڈیٹا کوالٹی امپروو کی اس سے جو مجھے بینیفٹ آتا ہے ود ریفرنس ٹو ایپلیکیشنس وہ کتنا تھا اگر تو ڈیٹا کوالٹی امپروو کرنے کی جو کاسٹ تھی وہ بینیفٹ سے کافی کم ہے دین پلیز گو اہڈ کوالٹی امپروو کریں اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسا نہ کریں مطلب وہی ہے باٹم لائن کیا ہے کاسٹ بینیفٹ ٹریڈ آف اس کو آپ نے کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں ہاؤ ٹو امپروو ڈیٹا کوالٹی ڈیٹا کوالٹی کیسے امپروو کی جا سکتی ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیلس بتاتا ہوں جی ساتھی تو ڈیٹا کوالٹی کیسے امپروو کرنی ہے اس کا پروسیس process, پروسیسز کو امپروو کرنا سسٹمس کو امپروو کرنا پروسیجرس کو امپروو کرنے ڈیزائن کو امپروو کرنے بہت ساری چیزیں ہیں پروسیس سے کیا مطلب ہے پروسیس سے مطلب یہ ہے The process of capturing the data. The process of storing the data. The process of maintaining the data. یہ سارے processes ہیں ان سب processes کو improve کریں گے تو اوور آل ٹوٹل کوالٹی امپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے اس میں آپ نے ہارڈ ویئر کو دیکھنا ہے آپ نے سافٹ ویئر کو دیکھنا ہے اس میں ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھنا ہے ان سب چیزوں کا تعلق آپس میں کیسا ہے ان کا تعلق اس طرح سے ہے اگر آپ نے پراپر سافٹ ویئر انوائرمنٹ میں ڈیٹا کو رکھا ہوا ہے تو ڈیٹا کی سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکتا ہے ملیشیس لوگ جو مقصد سے ڈیٹا کو ماڈیفائی کرتے ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے یہ اس طبی تو آپ ڈیٹا کوالٹی کو مینٹین کر سکیں گے اس میں ہارڈ ویئر کا اسپیکٹ بھی آتا ہے ہارڈ ویئر کا اسپیکٹ اس طرح سے آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریکوائرڈ سپیسیفیکیشنز کا ہارڈ ویئر ہے تو جو ڈیٹا کو اپلوڈ کرنے کے ٹائم تھا اس کو آپ کم کر سکتے ہیں جب اپلوڈنگ لوڈنگ کا ٹائم کم ہوگا تو ڈیٹا کی جو ٹائملینس ہے وہ امپروو کر جائے گی ڈیٹا کی کوالٹی امپروو کر جائے گی یاد رکھیں ہم ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں جب ہم ٹیلی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کی بینڈوٹس زیادہ ہونی چاہیے جب بینڈوٹ زیادہ ہوگی تو جہاں پہ ڈیٹا کیپچر ہو رہا ہے یا جہاں پہ ڈیٹا پہ ای ٹی ایل ہو رہی ہے وہاں سے ڈیٹا جو ویئر ہاؤس میں آنا ہے اس کے آپ ٹائم کو ریڈیوس کر دیں گے آف کورس ٹائملی نیس کر جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا میں اگر کچھ ایررز آ سکتے تھے ٹرانسمیشن میں تو اگر آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے تو آپ ان ایرر سے بچ سکتے ہیں پھر ہم پروسیجرس کی بات کرتے ہیں پروسیجرس کیا ہے کنفلکٹنگ پروسیجرس بھی تو ہو سکتے ہیں ان پروسیجرس کو کریں یا ان کو ریمو کریں یا ان کو اپ ڈیٹ کریں پھر ڈیٹا ڈیزائن کی بات ہے یاد ہوگا جب ہم نے بات کی تھی ریفرنشل انٹیگریٹی کی تو بہت سے کنسٹینٹس کو رکھیں یا نہ رکھیں یا ان کو ماڈیفائی کریں یا ان کو کسی اور طرح سے چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں یہ ساری چیزیں انشور کریں گی کہ آپ ڈیٹا کوالٹی کو امپروو کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کی بات کی میں نے آپ کو بتایا ساری چیزیں بتائیں کیسے امپروو کرنا ہے اس کا سارا پروسیس کیا ہے اس میں لنکیجز کس طرح سے ہیں پھر آپ کو ہاؤز آف کوالٹی کے بارے میں بتایا ود ریفرنس ٹو دا مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ پھر آپ کو بتایا ود ریفرنس ٹو دا ڈیٹا کوالٹی انوائرمنٹ اس ساری چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے اتنی لمبی کہانی بیان کرنے سے کیا ہوگا یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے جو کہ کسی کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی سی ایم ایم کیپیبلٹی میچورٹی کے ریفرنس سے بات کی جاتی ہے جس کے کہ پانچ لیولز ہوتے ہیں تو ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے بھی ایک آرگنائزیشن کی یا ایک سیٹ اپ کی میچورٹی کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں بھی یہ پانچ کے پانچ لیولس پانچ کے پانچ لیولز استعمال کیے جاتے ہیں تو اب ساتھیوں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ جو پانچ لیولز ہیں ان کو ہم کن ایٹریبیوٹس کے کمپیئر کریں گے ان کو دیکھیں گے اور آبجیکٹیو ہے ڈیٹا کوالٹی اور کیا ہے ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ جی ساتھیو تو میں جو آپ سے بات کروں گا وہ سلائیڈ کیا ہے جی کوالٹی مینجمنٹ میچورٹی گریڈ اس کا طریقہ آپ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ کی آسانی کے لیے کہ میں آپ کو جو پانچ لیولز ہیں وہ ہر لیول میں آپ کو باری باری بتاؤں گا ابھی اور اس کے جو ریلیونٹ بات چیت ہے اس کی سمری بھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا اور اس کا ہم ڈسکرائب بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے آپ میری بات سمجھیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ذرا تھوڑی سی توجہ اسکرین پہ ڈالیے گا ہم بات کر رہے ہیں کوالٹی مینجمنٹ میچورٹی گریڈ کی اور یہاں پہ پانچ لیول ہوں گے ایک سے لے کے پانچ تک میں آپ کو وہ لیول ڈسکرائب بھی کروں گا ہم ہر لیول کو جو ڈسکس کریں گے یا کریں گے اس میں ایک تو ہوگی مینجمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ کوالٹی کے بارے میں مینجمنٹ کی کیا سوچ ہے اس کے بعد جس کو کہ جو نیکسٹ کالم ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ کوالٹی کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر وہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کو جو ڈیٹا کوالٹی کی جو پرابلمز آتی ہیں ان پرابلمس کو کہاں پہ کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے اور جو ڈیٹا کوالٹی سے جو نقصان ہو رہا ہے کوسٹ آف کوالٹی اس کا تعلق کیا ہے ود دا پرسنٹیج آف سیلس اور اس کے بعد کمپنی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس ساری چیز کے بارے میں تو یہ جو چار پانچ جو چار جو ایٹیبیوٹس ہیں اس کی بیسس پہ ہم پانچ جو لیولس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے لیول سے بات شروع کرتے ہیں لیول one لیول ون ہے انسرٹینٹی کا اس میں کچھ پتا نہیں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو لیول ون میں مینجمنٹ کے انڈسٹینڈنگ کیا ہے مینجمنٹ کو کوالٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور جو کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو مینوفیکچرنگ کا حصہ بنا دیا گیا ہے یعنی کہ جہاں پہ مینوفیکچرنگ چیزیں کی ہو رہی تھیں جہاں چیزیں بن رہی ہیں وہی لوگ یہی اسٹیبلش کریں گے کہ کوالٹی کیسی ہے پرابلم ہینڈلنگ اپروچ کیا ہے پرابلم ہینڈلنگ اپروچ ایک فائر فائٹنگ کا اپروچ ہے فائر فائٹنگ کا کیا مطلب ہے فائر فائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت پرابلم آئے گی اس وقت سب لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے آگ لگی جی آگ لگی پرابلم کو سالو کریں مطلب یہ ہے کہ پرابلم کو سالو کرنے کی پہلے کسی نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی کوئی پلان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور جب آگ بج جائے گی تو سب لوگ اپنے اپنے دفتروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی اور جب تک دوبارہ پرابلم نہیں آئے گی اس کے سالو کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی جو ڈیفیکٹس آ رہے ہیں کوالٹی کے یہ ہم مینوفیکچرنگ انوائرمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ڈیفیکٹس آ ہیں کوالٹی کے اس کے بارے میں کہا جائے گا جی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈیفیکٹ کتنا آ رہا ہے لیکن اس سے نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے مثال سمجھیں کہ ایک کمپنی ہے جو کہ بال پین بناتی ہے ایک اس کی باڈی ہوتی ہے ایک اس میں ریفل جاتی ہے اور ایک سب کچھ ڈبی میں بند ہو جاتا ہے اگر جو ریفل نے پین کی باڈی میں جانا ہے اگر اس کی لینتھ پین کی باڈی سے زیادہ ہے تو وہ اس کے اندر چلی تو جائے گی لیکن جو بیک پہ کیپ لگنا ہوتا ہے وہ کیپ نہیں لگ سکے گا اگر پین کی باڈی کو بڑا کر دیں گے تو وہ پین ڈبی کے اندر نہیں آئے گا ڈبی بند نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ڈبیاں بڑی بنانی پڑیں گی یا جو ایرر آیا تھا کوالٹی کا کنفارمنس کا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس میں no تو ہم یہ بات کر رہے تھے ابھی تک لیول ون کی ٹھیک ہے جی اسکرین پہ اس کا لیول ٹو لکھا آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اب لیول ٹو کی طرف جاتا ہوں لیول ٹو ڈسکرائب کرتا ہوں تو ذرا آپ نظر ڈالیے اور لیول ٹو کی ڈیٹیل پہ ہم جاتے ہیں لیول ٹو از اویکنگ اچانک لوگ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں مینجمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی کوالٹی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے کوالٹی ہونی چاہیے لیکن یہ صرف خیالات ہیں ان کے اوپر کچھ عمل زیادہ نہیں ہوتا جو کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی بھی مینوفیکچرنگ کے اندر ہی ہے یعنی کہ جو مینوفیکچرنگ میں مسائل پیدا ہوں گے ان کو مینوفیکچرنگ والے کوالٹی ڈپارٹمنٹ کے تھرو یہ کہلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ شاید مسائل کوئی نہیں ہے پرابلم ہینڈنگ اپروچ کیا ہے فائر فائٹنگ اپروچ آگے چل چکے ہیں شارٹ ٹرم سلوشنس کے بارے میں لوگ بات کریں گے کہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم کل کے بارے میں کیا ہو ایک ہفتے کے بارے میں کیا ہو ہاں ایک چینج اس میں آ چکا ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کوالٹی کوئی پرابلم نہیں ہے اب یہ کہیں گے کہ ہاں جی کوالٹی جو ہے وہ لو ہے لیکن اصل میں جو اس سے نقصان ہو رہا ہے نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہوگا یہ وہ ٹپکل مثال ہے جس کو کہتے ہیں کہ آل ٹاک بٹ نو اور منیمم ایکشن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے سیمینارز بھی ہوں گے یاد رکھیں ہم یہ لیول ٹو کے بارے میں بات کر رہے ہیں لوگ سیمینار کریں گے ورکشاپس کریں گے بہت ساری باتیں ہوں گی ٹھیک ہے شارٹ ٹرم پلاننگ ہوگی پہلے سے حالات بہتر ہیں لیکن جو کور مسئلہ ہے وہ وہیں پہ رہے گا کور مسئلہ کیا ہے کہ جو کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ مینوفیکچرنگ کے انڈر ہی ہے اس لیے جو پرابلم ہے کون کہے گا کہ جی کوالٹی خراب ہے جو لوگ کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہ تو مینوفیکچرنگ والوں کو جواب دے رہے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے اپنے باس کو کہ آپ غلط ہیں جو چیز بن رہی ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے سیدھی سی بات ہے در نو ٹی کیو ایم اگر ٹی کیو ایم ہوتی تو سارے لوگ انوالو ہوتے ہاں اویکننگ ہو چکی ہے اب ہم لیول تھری کی طرف جاتے ہیں کہ لیول تھری میں جو آرگنائزیشن ہوتی ہے کوالٹی کے ریفرنس ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا مینجمنٹ انڈرسٹینڈنگ مینجمنٹ سپورٹو ہو جاتی ہے مدد کرتی ہے اور ایک بہت بڑا چینج آ گیا جو کوالٹی ڈپارٹمنٹ تھا اس کو مینوفیکچرنگ سے نکال دیا گیا مینوفیکچرنگ سے نکال کے اب وہ ٹاپ مینجمنٹ کو جواب دے رہے ہیں یعنی کہ بیچ میں سے وہ لیول نکل گیا جہاں پہ کہ بیوروکریٹک آ سکتی تھی پرابلم ہینڈلنگ کے بارے میں کیا اپروچ ہے پرابلم کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پرابلم کو فیس بھی کیا جاتا ہے اور جب اس کو فیس کر لیں گے تو ایک آڈرلی مینر میں اس کو سولو کیا جاتا ہے کوسٹ آف کوالٹی پرسنٹیج آف سیلس جو کوالٹی ڈیفیکٹ سے جو نقصان ہو رہا تھا اس کو کیسے اس کے بارے میں اب مینجمنٹ کی کیا رائے ہے مینجمنٹ اس کے بارے میں کیا سوچتی کہ یہ میڈیم ہے لیکن وہ ہائی اینڈ کی طرف ہوتا ہے یعنی کہ جو ڈفرینس تھا ایکچول کے درمیان اور پرسیپشن کے درمیان وہ ڈفرینس اب گھٹنا شروع ہو گیا ہے یہ ہم لیول تھری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ڈفرینس گھٹنا شروع ہو گیا ہے اور ادارے میں جو لاس تھا ظائر کہ وہ لاس بھی اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اب ہم لیول فور کی جانب جاتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن لیول فور میں ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے لیول فور میں ان کے بعد وزڈم آ چکی ہے مینجمنٹ کی اپروچ کیا ہے مینجمنٹ ایپسلیوٹلی سمجھتی ہے کہ کوالٹی کے کیا ایشوز ہیں اور کتنی ضروری ہے اور اب مینجمنٹ کے اندر ایک پوزیشن کریٹ کر دی گئی ہے جو کہ سینئر پوزیشن ہے جو کہ سینئر کوالٹی مینیجر ہے یعنی کہ اب وہ مینجمنٹ کو رپورٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ مینجمنٹ کا حصہ ہے پرابلم ہینڈلنگ بہت بڑا چینج آ چکا ہے اب بجائے یہ کہ جس وقت پرابلم ہو اور اس کو ریزالو کیا جائے پرابلم کو ہونے سے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے ارلی سٹیج میں دا کاسٹ آف کوالٹی ایز پرسنٹیج آف اس میں جیسی پرسیپشن اور آرگنائزیشن کی ہے لاس کے بارے میں وہ پرسیپشن نہیں ہے بلکہ وہ فیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ لاس اگر ہو رہا ہے تو وہ میڈیم ہے اور وہ لاس جو ہے وہ میڈیم ہی ہوتا ہے اور کمپنی کی پالیسی کیا ہے کہ جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے یہ ایک بڑی آگے کی اسٹیج ہے جو کہ اسٹیج نمبر فور ہے اب میں آپ کو سٹیج فائیو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سٹیج فائیو وچ از سرٹینٹی آپ غور کریں بہت بڑا چینج آ چکا ہے ہم سٹارٹ ہوئے تھے ان سرٹینٹی سے وچ واس لیول 1 اور اب ہم لیول 5 پہ آ گئے ہیں وچ از سرٹینٹی میں کیا ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں لیول 5 میں ایک نظر سکرین پہ ڈالیے گا اس وقت مینجمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہ آرگنائزیشن ٹی کیو ایم کی طرف بڑھ چکی ہے بلکہ اس کا حصہ بن چکی ہے کوالٹی مینجمنٹ از اسینشیل پارٹ آف دا کمپنی پالیسی یہ کمپنی پالیسی کا حصہ ہے کہ کوالٹی مینجمنٹ کرنی ہے اور جو شخص کوالٹی سے ڈیل کر رہا تھا اور سینئر پوزیشن پہ تھا اب وہ بورڈ آف ڈائریکٹرس کا ممبر بن چکا ہے بہت سینئر پوزیشن ہے جو پرابلم ہینڈنگ تھی وہ بہت امپروو کر چکی ہے جو پہلے کیس تھا اس سے بہت آگے آ چکے ہیں جو لاس ہو رہا تھا کوالٹی کی وجہ سے وہ لیول فور میں میڈیم تھا لیکن اب لو رپورٹ کیا جاتا ہے اور وہ لو ہی ہے یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اس میں ایک بہت بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو لاس ہو رہا ہے کوالٹی کے وجہ سے وہ لاس لو رپورٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ایکچولی بھی لو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو الیمنیٹ کیوں نہیں کر دیتے یہ لو کیوں ہے میری بات سمجھیں آپ لیول فائیو ہے یہ ایک بہت آگے کی اسٹیج ہے ایلیمنیٹ کیوں نہیں ہوا لاس آپ صحیح سمجھیں لاس ایلیمیٹ اس لیے نہیں کیا کہ اگر آپ پچھلے لیکچر کو ذہن میں لائیں تو ڈیفیکٹ پریونشن جو ہے وہ از از فیزیبل ڈیفیکٹ ایلیمیشن از ویری ایکسپینسو ڈیفیکٹ کو الیمینیٹ نہیں کیا جاتا ڈیفیکٹ کو مینیمائز کیا جاتا ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے مطلب اس کا یہ ہے اگر جو की ڈیفیکٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا اگر اس کو لو سے نیچے لے کے آ جائیں گے یا اس کو زیرو ڈیفیکٹ کی صورت میں بنا دیں گے تو زیرو ڈیفیکٹ کی جو کاسٹ ہوگی وہ اس हासिल سے بہت کم ہوگی جو اس سے حاصل ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ ہوگی اب ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ مس کنسیپشنز ہے ڈیٹا کوالٹی کے بارے میں مس کنسیپشنز کا کیا مطلب ہے کچھ لوگ اس کو ڈیٹا کوالٹی کے پٹ فالز بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بات سمجھ رہے ہیں جس طرح سے بات کو سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ بات یہی ہے آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا ایکچول کیسز بتاؤں گا اور ان کو ایکسپلین بھی کروں گا تو ہم ان اب مس کے بارے میں بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ تو وہ عزیز سازی طلبہ و طالبات طلب مس کیا ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں مس کنسیپشن اباؤٹ ڈیٹا کوالٹی یو کین فکس ڈیٹا ڈیٹا کوالٹی آپ فکس کر سکتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ The problem is not about دا ڈیٹا آلویز دا پرابلم از اباؤٹ ہاؤ یو یوز سیدھی سی بات ہے اگر آپ کے پاس ایک ہیمر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر چیز ایک کیلی نظر آئے اور اس کو آپ ہٹ کرنا سوچیں یا آپ ایک اسکرو ڈرائیور لے کے کیل کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں اس میں اسکرو کا تو نہیں ہے اس میں قصور یہ ہے کہ آپ اس کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں So the problem is not with the data but the problem is about where you use it. ایک اور بات ہے بھائی اگر آپ ڈیٹا کو continuously clean نہیں کرتے میری بات سمجھ رہے ہیں تو ڈیٹا کی اس میں ڈیٹا کا کیا, کیا, کیا سور ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ڈیٹا کو کلین نہیں, نہیں کریں گے تو ڈیٹا تو کلین نہیں رہ سکتا اگر ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لگاتار ڈرٹی ڈیٹا آ رہا ہے لگاتار ڈرٹی ڈیٹا آ رہا ہے اور وہ کلین نہیں کیا جا رہا تو اوورال آل کوالٹی تو خراب ہی ہونی ہے نا جی ہاں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ایک ای ٹی ایل ٹول خرید لیتا ہوں ڈیٹا کلینزنگ ٹول خرید لیتے ہیں ڈیٹا کلینزنگ ٹول خریدنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو پراپرلی استعمال نہ کیا جائے یا آپ رائٹ right ٹول نہ خریدیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب ہم نے بات کی تھی ڈی ڈپلیکیشن کے بارے میں یعنی کہ ڈپلیکیشن ریموول کے بارے میں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹولز ایسے ہیں جو کہ مختلف ایٹریبیوٹس پہ کام کرتے ہیں کچھ نام پہ کام کرتے ہیں کچھ ایڈریس پہ کام کرتے ہیں اگر آپ نے غلط ٹول خرید لیا تو اس میں ڈیٹا کا تو قصور نہیں ہے آپ کبھی بھی ڈیٹا کی کوالٹی کو فکس نہیں کر سکیں گے ڈیفیکٹس کو ریموو نہیں کر سکیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ سے مراد جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو چلا رہے ہیں آپریٹ کر رہے ہیں کہ اٹس ویری ایکسپینسو ٹو بائی ای ٹی ایل یا کلینزنگ ٹولس تو ٹھیک ہے ڈیٹا تو ڈرٹی رہے گا اگر آپ ڈیٹا کو فکس نہیں کریں گے تو ڈیٹا کی کوالٹی کیسے فکس ہوگی اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اٹ از این آئی ٹی پرابلم یہ آئی ٹی پرابلم نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو ڈیٹا کوالٹی کی پرابلم ہے وہ آئی ٹی والوں نے تو نہیں ڈیٹا کو خراب کیا ڈیٹا کوالٹی از این آرگنائزیشنل پرابلم آرگنائزیشن کو اس کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور ڈیٹا کی کوالٹی کو آن کرنا چاہیے دے آر رسپانسبل جب ہم ٹوٹل کوالٹی کی بات کریں گے تو سب کے سب لوگ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈیل کرتے ہیں ڈیٹا کریشن سے کیپچرنگ سے اس کی کسٹوڈین شپ سے اور ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا اگر ساری کی ساری ذمہ داری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پہ ڈال دی گئی تو پرابلم تو ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ڈیٹا کیپچر تو نہیں کر رہے ان کے پاس تو ڈیٹا آ رہا ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی اس کی ڈیٹیل آپ کو نوٹس میں ہی مل جائے گی اور مزید ڈیٹیل آپ کو کتاب میں مل جائے گی میں اگلی مس کے بارے میں بات کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ جی ساتھی تو سارا جو پرابلم آ رہی ہے وہ ڈیٹا انٹری پہ نہیں آ رہی بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مختلف سسٹمز جہاں پہ ڈیٹا کیپچر کیا جا رہا ہے ان سسٹمز میں جو کوالٹی میٹرکس تھے وہ میٹرکس ہی ایسے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ان ریکوائرمنٹ سے میچ نہیں کرتے جس مقصد کے لیے ڈیٹا چاہیے تھا یا جس ٹالرنس کا ڈیٹا چاہیے تھا کیپچرنگ ادھر اس طرح سے نہیں ہو رہی یا اگر مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیٹا استعمال کیا جا رہا ہے یا جہاں پہ ڈیٹا کیپچر کیا جا رہا ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہاں میں جو سسٹمز استعمال ہو رہے ہیں وہ جو سسٹمز تھے ان میں کنسسٹنسی نہیں تھی ایٹریبیوٹس کے ریفرنس سے اب اس کا ڈیٹا انٹری سے تو کوئی تعلق نہیں اگر وہ انکنسٹنٹ ہے تو ان کو آپ انٹیگریٹ کیسے کریں گے نہیں کر سکتے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیٹا کو ٹریس کریں اس کو ٹریک کریں اس کو چیک کریں اور وہاں سے شروع کریں جہاں پہ ڈیٹا کیپچر ہو رہا ہے وہاں سے نا دیکھیں اس کو جہاں پہ پرابلم آتی ہے روٹ کاز پہ جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کا سارا جو بلیم ہے جو قصور وار ہے وہ ڈیٹا انٹری نہیں ہے یہ پوائنٹس میں نے بتا دیا آپ کو اب ہم اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ بہت شروع کے لیکچر کے جس کا تعلق ہے جس میں یہ کہا تھا کہ ڈیٹا ویئر سنگل سورس آف ٹروتھ اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو اگر یہ سمجھا جائے کہ ٹھیک ہے جی ڈیٹا ویئر ہاؤس بن گیا آرگنائزیشن کے اندر وچ از اے سنگل سورس آف ٹروتھ اس لیے اب ڈیٹا کوالٹی کی کوئی پرابلمس نہیں آئیں گی مسئلہ نہیں آئے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی کیوں ہے یہ غلط فہمی اس طرح سے ہے کہ ایک کمپنی میں ایک سے زیادہ بھی تو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہو سکتے ہیں ایک بہت بڑا انٹرپرائز ہے سو دے آر ملٹیپل اس کے بعد نہ صرف ڈیٹا ویئر ہاؤس سے ڈیٹا لیا جا رہا ہے ڈسیزن میکنگ کے لیے, بلکہ ڈیٹا مارٹس سے بھی تو ڈیٹا آ رہا ہے اور اگر آپ یاد کریں لیکچر فور کو تو ڈیٹا مارٹس جو تھے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہی سے تو بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر آر ملٹیپل سورسز آف ٹروتھ اور جب ملٹیپل سورسز آف ٹروتھ ہوں گے تو کوہرنس کا مسئلہ تو آئے گا اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس سے دو ڈپارٹمنٹس نے ڈیٹا لیا لیکن جس انداز میں اس ڈیٹا کو استعمال کیا یا جس طرح سے اس کو انہوں نے پروسیس کیا وہ بھی تو فرق ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آؤٹ کم ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے وہ فرق ہوں گے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہونے سے بھی مسئلے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ مسئلے رہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اس کے بہت سارے اینگلز ہیں اس کا وائڈ سپیکٹرم ہے تو ساتھیوں میری تو خواہش تھی کہ میں آپ کو سمری بھی بتاتا آج کے لیکچر کی لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ ذہن نشین کریں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کو آبزرو نہیں کریں گے اگر ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جائے گا اگر ڈیٹا کلینزنگ نہیں کی جائے گی تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں گاربیج ہی جائے گا اور جب ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر گاربیج جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ بھی خدا نہ خواصہ گاربیج ہی ہوں گے یہ جو میں نے آپ کو سیکونس اور سیریز آف تین لیکچر دیے ہیں ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے ریفرنس سے اگر جو کچھ بھی اس میں کور کیا گیا ہے اس کو آپ آبزرو کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وی ول بی ایبل ٹو پٹ این اینڈ وی ول بی ایبل ٹو اسٹاپ انشاءاللہ گاربیج فلو ان ٹو ڈیٹا ویئر ہاؤس اور جب ایسا ہو جائے گا تو گاربیج بھی باہر نہیں نکلے گا اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ